نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى المدين أما بعد وعن عمر بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وهو أبو داود والنسائي الحدیث حسن قرض سے متعلق اب آپ چل رہے تھے پھر اس کے بعد مفلس ہو جانے اور فقیر ہو جانے کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی اس حالت کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس سے متعلق مسائل چل رہے ہیں حدیثیں آ رہی ہیں یہاں پر عمر بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار کا قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا اور روگردانی کرنا اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے اور اس کی سزا کو بھی حلال کر دیتا ہے یعنی کسی شخص نے کسی شخص سے یعنی کسی مالدار شخص نے یا کسی بھی آدمی نے اگر کسی سے کچھ قرض لیا اور اس کے پاس اب مال آ چکا ہے لیکن وہ قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا ہے وعدے پر وعدہ کر رہا ہے آج آ جا جاؤ کل آ جاؤ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسی صورت میں اس کی عزت حلال ہے یعنی کیا مطلب کہ اس کے بارے میں وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی نے میرا پیسہ لیا اور وہ نہیں دے رہا ہے حالانکہ پیسہ اس کے پاس ہے اسی طرح سے اگر حاکم ن... نہیں دیتا ہے تو حاکم وقت اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اس سزا کی کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو جو بھی مناسب ہو اس کے اوپر کوئی جرمانہ یا کوئی سزا کوئی اس طرح سے لگا سکتا ہے تو اس طرح سے جہاں شریعت نے قرض کے کی ادائیگی پر یا قرض دینے پر یا قرض لینے پر ابھارا ہے وہیں پر جب آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے آدمی پاس پیسے آ جائیں تو جس سے قرض لیا ہے صاحب مال کو اس کا مال ادا کر دینا چاہیے اس تک پہنچا دینا چاہیے اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے اور بہت ایسا ہوتا ہے ایسا بہت ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے قرض لیتے وقتے تو لے لیتے ہیں طرح طرح کے بہانے وغیرہ تراش کر کے یا ضرورت پیش کر کے لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں اور بہت مشکل سے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بہت مشکل سے قرض ادا مطلب اپنے قرض کو ادا کرتے ہیں حالانکہ یہ چیز ایک انسان کے لیے ایک مسلمان کے لیے قرض جو ہے وبال جان ہے قرض و جان ہے اگر کسی نے قرض نہیں ادا کیا اور اس کی وفات ہو گئی تو جو ہے اس کی روح معلق رہتی ہے قرض کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس پر ایک دینار دو دینار بھی قرض ہوتا تھا آج تو بڑے بڑے قرض لوگ لے کر کے ہضم کر جاتے ہیں اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں اس لیے جو ہے اس حدیث سے یہ حدیث ان کے سامنے رہنی چاہیے اور اپنے قرض کو جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو قرض دار ہوں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اسی طرح سے ایک آگے اور حدیث آ رہی ہے کہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہے, کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مپل مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا قرض نہ دینے سے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے ظلم ہے کس کے اوپر جس کا مال لیا ہے تو اس طرح سے اس کی بڑی وعید ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے ادمی کو وعن نبی سعید بن رضی اللہ تعالی عنہ قال اصيب رجل في احدى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في ثمارن ابتاعها فكثرت دينه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس علیہ ولم يبلغ ذلك وفاء دينه رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وليس اللہ مسلم حضرت ابو سعید خدری رن بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے پھلوں میں پریشانی آ گئی یا پھل تباہ و برباد ہو گیا باغ لیا تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا جس کو اس نے خریدا تھا اس طرح سے اس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو گیا اس کے اوپر بہت سارا قرض چڑھ گیا اور وہ مفلس ہو گیا فقیر ہو گیا قرض باغ لیا تھا باغ کا پھل اس کا تباہ ہو گیا اب آدمی بہت ساری امیدوں پر کوئی چیز خریدتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے مختلف قرض وغیرہ لے کر کے پھر ایسا کرتا ہے اور پھر یہ کہ اپنے دوسرے کاموں کے لیے بھی قرض لے لیتا ہے کہ چلو ابھی ہماری تجارت ہونے والی ہے کچھ باغ ملنے والا ہے اور جو ہے بال باغ کا موسم آ گیا ہے پھل وغیرہ ٹوٹے گا تو پھر جو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ شاء سب ادا کر دیا جائے گا لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کا باغ اور ان کا پھل تباہ ہو گیا اور بہت سارا قرض ان کے اوپر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی پر اس صحابی پر رحم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تصدق علیہ کہ اے لوگوں اس پر صدقہ کرو اب آپ لوگوں کو معلوم ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے صاحب قرض بھی ہے جن لوگوں کے اوپر یا جن لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں ان, ان میں سے قرض دار بھی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھارا صدقہ دینے پر زکوات کا مال اگر کسی کے پاس ہے تو دینے پر تو لوگوں نے صدقہ کا خیرات اس کے اوپر کیا فتح صدم یہ ابلغذال کا وفا آدھائی نہیں لیکن جو صدقہ صدقے میں یا خیرات میں جو کچھ مال آیا اس سے اس کے قرض کی ادائیگی مکمل نہیں ہو سکتی تھی یعنی پورا نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں سے جو جن لوگوں سے اس صحابی نے یا اس صحابی نے قرض لیا تھا ان لوگوں سے کہا کہ خود یہ جتنا مل گیا ہے تمہیں اسے لے لو اب تمہارے لیے اس کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ نہیں ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی جیسا کہ اس حدیث میں تو نہیں ہے لیکن پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ اگر کسی نے کسی سے باغ خریدا اور باغ سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا پھر اس کے بعد وہ باغ جو ہے تباہ ہو گیا وہ باغ تباہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس سے وہ باغ کا پیسہ لے بیچنے والے کے لیے حلال نہیں کہ اس سے مال لے یا اس سے پیسہ لے جیسا کہ حدیث گزری ہے کہ لو بیتا من اخی کا ثمرا اگر اپنے کسی بھائی سے اپنا باغ بیچ دو پھر اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس میں سے کچھ ہے. لو یعنی پیسہ لو آ, کس وجہ سے تم اپنے بھائی کا مان لو گے بغیر حق کو تو ایک تو یہ چیز ہے یہ صورت ہے کہ جس سے خریدا ہے اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باغ کا جو بیچا ہوا باغ ہے اس کا پیسہ لے خریدنے والے سے کیونکہ اس نے فائدہ نہیں اٹھایا اور دوسری چیز ہے یہاں پر کہ ممکن ہے کہ اس نے اور سارے قرض اپنی دوسری ضروریات کے لیے لیا ہو لیکن جب باغ اس کا تباہ ہو گیا تو جو ہے اس کی ساری ضروریات نہیں پوری ہوئی اور وہ مقروض ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے اوپر سبتہ کرو آخر میں ایک لفظ ہے ولی سکم اللہ ذالق کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے نہیں مگر یہ جو تم پا رہے ہو تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے کوئی مقروض کوئی مقروض ہے اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت اس کے پاس آ گیا تو قرض خواہوں کو جن سے قرض لیا ہے دے دیا تو ایسا نہیں ہے کہ بس جو پایا وہ دے دیا اور پھر وہ ان سب کا قرض معاف ہو جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے یہی ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے یہی تمہارے پاس ہے ابھی کے لیے باقی جو اس کے پاس جو ہے اگر کچھ ہو جائے گا تو بعد میں دے گا یہ الگ بات ہے لیکن ابھی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولسم اللہ دالق تمہارے لیے نہیں مگر وہ جو تم نے پا لیا ہے تو اسے اس یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرض معاف ہو جائے گا قرض معاف نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو قرضیں دینے والے ہیں وہ معاف کر دیں وعن ابن کعب ابن قاب مالک عنابی ہی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر علی معاذ مالہ و فی دین کان علی رواہ الدار قتنی و صحح الحاکم و اخرجہ ابو داود مرسلن و رجح ارسالہ و صحح یہ کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جن کا نام عبد الرحمان ہے یعنی عبد الرحمن ابن قعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جب اللہ تعالی عنہوں کا مال روک لیا اس قرض کے بدلے میں جو ان کے اوپر تھا اور اس مال کو بیچ کر بیچ کر کے ان کے اوپر جو قرض تھا اس کو ادا کر دیا تو اگر کوئی ذمہ دار ہے امیر ہے اور کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے مال میں تصرف کر کے قرض خواہوں کو جن لوگوں نے قرض دیا جن کے پیسے باقی ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ امیر کو اختیار ہے حاکم کو اختیار ہے کہ قرض خواہوں کو قرض دار سے قرض دار سے قرض خواہوں کو قرض دلا دے یعنی جن کا پیسہ ہے جس نے لیا ہے اس کا اگر اس کے پاس اگر کچھ مال ہے تو اس کو روک کر کے اس کا قرض اس کا قرض ادا کر دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے یہ اس کو دار قتمی روایت کیا اسی طرح سے امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام ذہابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے جبکہ یہاں پر آپ کے اس میں جو ہے اس حدیث کو ہے لیکن یہ بات یہ مسئلہ اپنی جگہ پر صحیح ہے اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے خاص کر کے امام ذہابی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم ہے انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے عرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم و انبن اربا شارتن یوم الخقی و انبن وشارہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ احد کے دن یعنی جس دن احد کی لڑائی جنگ ہونے والی تھی غز وحد کے موقع پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا جہاد کی یا جہاد میں شریک ہونے کے لیے اجازت, اجازت کے لیے میں پیش کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی کیونکہ اس وقت میری عمر کتنی تھی چودہ سال تھی اور اس کے بعد خندت کے دن پھر خندق کے موقع پر خندق کی لڑائی میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اور اس وقت میری عمر کتنی تھی پندرہ سال تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی معلوم یہ ہوا کہ حدیث کو یہاں پر کس لیے پیش کیے ہیں حالانکہ اس کا تعلق ظاہری طور پر جہاد اور غزوات سے ہے کتا اور لڑائی سے ہے تو یہاں پر اہل علم نے اور فقاہ نے یہاں پر اس حدیث کو کتاب البیوں میں اس لیے ذکر کیا ہے کہ گویا کے پندرہ سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے اور اس عمر میں کوئی اگر مالی تصرف کرتا ہے تو وہ مکلف سمجھا جائے گا اور اس کو اس کا اعتبار ہوگا خرید و فروخت کا قرض کا یا اسی طرح سے کسی اور مالی جو ہے لین دین کا تو اس کو اس کا اعتبار ہوگا کیونکہ پندرہ سال عمر کیا ہے یہ بلوغت ہے اور بلوغت کے لیے کئی ساری چیزیں اور بھی اہل نے ذکر کی ہے ایک تو عمر ہے پندرہ سال دوسرے کیا کہتے ہیں احتلام ہے کہ آدمی خاد میں لڑکا جو ہے خاد میں کچھ دیکھ, دیکھ لے اور اس کا وہ ناپاک ہو جائے جسے نائٹ فال کہتے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے اور اسی طرح سے آگے ایک حدیث آئے گی کہ موے زیر ناف یعنی ناف کے بال اگر آ جائیں تب بھی بالغ لڑکے کو بالغ سمجھا جائے گا اور لڑکی کے لیے بلوغت کی علامت کیا ہے کہ لڑکی کو جو ہے حیض آنے لگے اس کا پیریڈ پیریڈ شروع ہو جائے تو اس کی بلوغت کی علامت ہے تو اس عمر میں گویا کہ اس عمر میں گویا کہ مال میں تصرف کرنا درست ہوگا لین دین کرنا یہ درست ہوگا جائز ہوگا اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ, آ, کہ کس طرح سے پندرہ سال کی عمر ہے چودہ سال کی عمر ہے کس طرح سے جہاد کا شوق تھا صاحب اکرام کے, کے بیٹوں اور ان, اس زمانے کے لوگوں میں کتنا جذبہ تھا کہ اپنے آپ کو پیش کیا اور ایک اور بھی اس طرح سے آ, جو ہے دو نوجوانوں کا اور واقعہ ہے کہ جو ہے ایک نوجوان کو اجازت مل گئی جو جو ہے ذرا قد میں اونچا تھا اس کو مل گئی تو دوسرا جو تھا اس کا اس کی عمر تو زیادہ تھی لیکن جو ہے یعنی پندرہ سال کے آس پاس تھی لیکن اس کو اجازت نہیں ملی تو وہ جو ہے اپنے پنجے کے بل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اڑ گئے تاکہ جو ہے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تو اس کے برابر تو دیکھیے یہ جہاد جہاد کا جو ہے شوق تھا ان کے یہاں جذبہ تھا جہاد کا اسی طرح سے ایک یہ بھی ایک چیز معلوم ہوئی کہ فوجی بھرتی کے لیے فوج میں بھرتی کرنے سے پہلے ٹریننگ بھی لینی چاہیے ٹیسٹ لینا چاہیے ہاں تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصول اور ایک ضابطہ بتایا ہے تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اس, اس کتاب سے یا اس ان مسائل سے اس کا تعلق کیا ہے کہ بلوغت کی عمر میں خرید و فروخت لین دین قرض وغیرہ یہ سب بچہ یا آدمی کر سکتا ہے وان عطیت رضی اللہ تعالی عنہ قال اور عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قردتا فقان قطل لم رہ تمبت فق البیلی رواہ الاربع وسحو ابن حبان والحاکم وقال صحیح علا شرط الشیخ عطیہ قرادی بنو قرائزہ سے تعلق رکھتے تھے قرادی بنو قرائزہ سے اور بنو قرائزہ یہ یہودیوں کے تین مشہور مدینے کے اندر خاندان جو موجود تھے ان میں سے ایک خاندان بنو قرائزہ بھی تھا ایک خاندان بنو نظیر اور بنو قیلقا تین خاندان یہودیوں کے مشہور آباد تھے تو عطیہ کے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے قوریزہ کے دن قور بنو یعنی یہ غزوہ کب پیش آیا یہ غزوہ خندق کے جسٹ بات فوراً بات کیا کس وجہ سے یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کو پہلے ہی ان کی غداری اور ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکال چکے تھے اور وہ لوگ جو ہے بنو نظیر جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے ہو گئے تھے لیکن جو ہے وہاں سے بھی وہ مسلمانوں کے خلاف کافی رشادی اور کافی جو ہے پلاننگ کر رہے تھے اور کافی کوشش کیا انہوں نے اسی وجہ سے جو ہے جب غزوہ خندق, غزو خندق کا سبب بھی وہ بنیادی طور پر یا کہہ لیجئے غزوہ خندق کا ایک کردار وہ بھی تھے کہ ان کی بھی ریشے دوانیاں اور ان کی بھی دشمنیاں جو ہے ساتھ میں تھیں کفار قریش اور دوسرے حوازن اور غطفان وغیرہ کے جو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں پر اکٹھا ہو کر کے حملہ کیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر تو بنوا اس وقت تک مدینے میں تھے اور یہ مدینے سے نکالے نہیں گئے تھے اور اس وقت تک ان کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ برقرار تھا کہ مسلمانوں پر اگر کوئی مصیبت آئے گی تو یہودی بھی یہ قبیلے بھی جو ہے دفاع کریں گے اور اگر ان کے اوپر باہر سے کوئی حملہ کرتا ہے تو مسلمان بھی مل کر کے اس کا دفاع کریں گے لیکن انہوں نے جو ہے اندرونی طور پر کفار مکہ سے اور دوسرے قبیلوں سے سازش کی اور اندرونی طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح بتایا گیا معلوم ہوا کہ درپردہ ان کی سازش ہے قریش, قریش کے ساتھ اور کفار مشرقین کے ساتھ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غز خندق سے فارغ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئی ہاں جس وقت اللہ کے رسول اجاد جرود الفارس اللہ علیہ ریحم و جرود لا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت ہوا اسی طرح سے فرشتوں کا نزول ہوا اور یہ جو دس ہزار سے زیادہ کی تعداد میں لوگ تھے یہ تہس نیس ہو گئے اور برباد ہو گئے بھاگ کھڑے ہوئے ان کی جو ہے ہانڈیاں اڑ گئی اور ان کے جو ہے خیمے اڑ گئے اور ان کی بہت سارا نقصان ہوا تو اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قارب ہوئے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ اتارنے ہی والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبر علیہ السلام آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زرہ اتار رہے ہیں ابھی تو ہم فرشتوں نے تو ابھی اپنا ذرا اپنا اپنا ہتھیار رکھا ہی نہیں تو کہا کیا بات ہے کہا کہ ابھی تو قریضہ بنو قریضہ سے جو ہے ابھی غزوہ کرنا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام کو حکم دیا اور ان کا محاصرہ کیا گیا پھر بنو قریدہ جو ہے حضرت سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر راضی ہوئے کہ سات بن مواز چونکہ بنو خزرج کے تھے اور ان کا زمان اسلام سے پہلے ان کے ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کے حلیف تھے چنانچہ سات بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جو ان میں سے بالغ ہیں بالغ ہیں ان کو اور بڑے لوگوں کو مردوں کو قتل کر دیا جائے گا مردوں کو قتل کیا جائے گا اور عورتوں اور بچوں کو لوڈیا اور غلام بنا لیا جائے گا تو چنانچہ یہ عقیہ القرادی کہتے ہیں کہ مجھے اس موقع پر جو ہے جو بڑے تھے تو پتا چل گیا کہ ہاں بھائی داڑھی نکل آئی یا اس طرح سے جو علامت ہے لیکن جو چودہ پندرہ کے بیچ میں تھے جن کے بارے میں ظاہر نہیں ہو رہا تھا تو ان کو جاننے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ کہ منہ زیر ناف کا پتا لگایا گیا کہ ناف کے بال نکل آئے ہیں کہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے ساتھ پیش کیا گیا تو جن لوگوں کے بال جو ہے اگ آئے تھے نکل آئے تھے کہہ لیجیے ناف کے بال نکل آئے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا یعنی ان کو بالغ شمار کیا گیا اور مجھے اور جن لوگوں کے بال نہیں نکلے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا اور میں ان میں سے تھا جو یعنی جو نابالغ تھے یعنی میرے کیا کہتے ہیں ناف کے بال نہیں نکلے تھے تو مجھے چھوڑ دیا گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی یہ مسلمان ہوئے اے مسلمان ہو تو گویا کہ یہاں پر بلوغت کو بتایا گیا ہے کہ اس عمر میں اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر جو ہے لین اور خرید و فروخت کے معاملات کر سکتا ہے۔ وان عمرو بن شعيب عن ابييه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا يجوز لامرأۃ عطیہ الا باذن زوجها وفي لحظن ملا <تصفيق> یہ حدیث حسن ہے اس میں مال کے تعلق سے قرض دینے لینے کے تعلق سے اور اسی طرح سے صحدیہ وغیرہ کے تعلق سے عورتوں سے متعلق ذاتہ بتایا گیا, گیا ہے قدرت عمر بن شعائبہ نبی جد ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے ہاں لا ایجوز المراتن کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدیہ یا گفٹ دے مگر اپنی اپنے شوہر کی اجازت سے اور آگے دوسرا لفظ ہے کہ لا ایجوز جائز نہیں ہے کسی عورت کے لیے ہاں تصرف کرنا اپنے مال میں جبکہ اس کا شوہر اس کی عصمت کا مالک ہو جائے یعنی شادی کے بعد کوئی عورت اپنے مال میں اپنے مال میں سے کسی کو نہیں دے سکتی ہے مگر یہ کہ شوہر کی اجازت ہونی چاہیے اس حدیث کے دو معنی ہیں ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ اس عورت سے متعلق بات ہے جو عورت جو ہے مال کے خرچ کرنے میں ہوشیار نہ ہو یعنی اقل مند نہ ہو بلکہ جو ہے ناقص العقل ہو اور کم دماغ رکھنے والی ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ایسی عورت جو ہے شوہر یہ اپنے مال میں بھی اپنے مال میں بھی وہ ادھر ادھر خرچ نہیں کر سکتی سب و خیرات نہیں کر سکتی کسی کو دے نہیں سکتی عورت کا کیا مال ہے عورت کا مال کیا ہے جیسے مہر میں اس کو مال ملا اس کے والدین کی طرف سے اس کو مال ملا کوئی حدیے میں مال ملا تو سہیلیوں کی طرف سے اس کو کوئی گفٹ آیا تو یہ سب اس کا مال ہے تو یہاں پر حدیث کیا بتاتی ہے کہ وہ اپنے مال میں بھی کوئی تصرف نہیں کر سکتی مگر اپنے شوہر کی اجازت سے تو اس کا مطلب کیا ہے ایک مطلب تو یہ بتا رہا تھا کہ ایسی عورت کے لیے یہ حکم ہے جو عورت مال کے خرچ کرنے میں ہوشیار اور عقل مند نہ ہو تو ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر سے مشورہ کر کے اجازت لے کر کے تب کسی کو ہدیہ دے یا خرچ کرے یا یہاں پر جو حکم ہے وہ اس لیے ہے اس لیے ہے کہ تاکہ جو ہے میاں بیوی بی کے جو تعلقات اور یہ اجدواجی زندگی اور معاشرتی زندگی جو ہے یہ اچھی طرح سے بحثن و خوبی انجام پائے تاکہ شوہر بھی محسوس کرے کہ ہماری بیوی کے پاس گرچ مال ہے لیکن جو ہے وہ ہمیں اہمیت دیتی ہے اور ہم اسے پوچھ کر کے خرچ کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ شوہر کے دل میں اس بیوی کے لیے محبت پیدا ہوگی اور اس کے دل میں اس کے اس کا احترام پیدا ہوگا اور یہ کہ شوہر کے لیے شوہر جو ہے اس کے لیے جو ہے شوہر اچھی طرح سے اس کے ساتھ رہے گا کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت میں عورتوں کو بھی صدقہ و خیرات کرنے کی نصیحت کیا کرتے تھے ہاں یا معاشرہ نصاف تصدنا ہاں کہ اے عورتوں کی جماعت تم لوگ جو ہے سبقہ کرو کیونکہ میں نے تم لوگوں کو جو ہے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے تو بعض خواتین نے پوچھا کس وجہ سے ایسا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نصیحت کرتے تھے تو بہت ساری عورتیں ہوتی تھیں جو پیسہ دینار اور دنہب دیتی تھی اور اگر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا وقت پر تو اپنی بالی اور اپنا کنگن اپنا کرس جو ہے اپنی بالی وغیرہ ہار وغیرہ صدقے میں دیتی تھی حضرت بلال ضی اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرتے تھے تو عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال میں وہ اپنے مال کی حقدار ہیں اور اپنے مال میں تصرف کر سکتی ہیں اور اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں بغیر شوہر کی اجازت کے لیکن یہ جو حکم حدیث کا ہے وہ اس کے دو معنی ہیں جو معنی نے بتایا. ایک تو یہ اس عورت کے لیے ہے جو مال خرچ کرنے میں ہوشیار نہ ہو بلکہ کیا کہتے ہیں بیوقوف قسم کے ہو کے لوگ جو ہے یا اس سے جو ہے بیوقوف بنا کر کے لوگ اس کی سہیلیاں اور جو ہے وہ حدیے لے لیں یا یہ کہ بغیر سوچے سم سمجھے جو ہے وہ مال ضائع کر دے یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ حرمت کے لیے نہیں ہے یہ حکم کیا ہے یہ اس میں نہ ہی تحریری نہیں تنظیحی ہے یعنی یہ کہ عورت کے لیے مناسب اور افضل بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر سے پوچھ کر کے خرچ کرے تاکہ اس دست زندگی بہت خوبی جو ہے گزرے یہ مطلب ہے اس کا وعن قبيصة ابن مخارق الهلال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد, ثلاث لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حمالة فحلت له المسلہ حتى يصيب قیوام من آیشن وارد السابت حفاقتن حتہ یقولہ صلاح حجا من قومی فلان فاقت الحلت لہمس یہاں پر کسی سے مال کا سوال کرنے کے بارے میں ہے کیونکہ مفلسی اور افلاس وغیرہ باپ چل رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ بتایا شاید پہلے بھی یہ کسی مسئلے میں یہ حدیث اس طرح کی گزر چکی ہے یہاں حضرت قبیصہ ابن مخارق الحل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ پھیلانا اور سوال کرنا سوال کرنا بطور قرض نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں فقر و فاقہ کی وجہ سے سوال کرنا مانگنا حلال نہیں ہے مگر تین اشخاص میں سے کسی ایک کے لیے تین اشخاص میں سے کسی ایک کے لیے اور تین اشخاص میں تین طرح کے لوگوں میں سے کسی کوئی کوئی بھی ان تینوں میں سے اور کوئی ایسا آدمی ہو جس نے کسی کے قرض کو ادا کرنے کے لیے یا کسی اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی کہ بھائی میں جو ہے فلا جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کسی سے قرض مانگتا ہے تو وہ قرض دینے والا کہتا ہے بھائی کوئی ہم کو ضمانت دو کوئی آدمی ایسا لے آؤ کہ اگر تم نہیں دو گے تو وہ آدمی ضمانت لے کے وہ لوٹائے گا تو اگر کسی نے اس طرح سے ضمانت لے لی کسی کے قرض کی ضمانت لے لی اور اس آدمی نے جو ہے قرض نہیں ادا کیا یا کیا کہتے ہیں فقیر ہو گیا یا مسکین ہو گیا تو اب جس نے ضمانت لی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں سے تعاون حاصل کر کے اس کا قرض ادا کرتے گرچ وہ مالدار ہو گرچہ مالدار ہو اور اس کے پاس پیسے ہو اس کے اپنے پیسے ہو لیکن اس کے لیے چونکہ وہ ضمانت لی ہے اس نے گارنٹی لی ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ لوگوں میں اعلان کر کے اور لوگوں سے پیسے وغیرہ لے کر کے جمع کر کے ڈونیشن جمع کر کے اس کے قرضے کو اور اس ضمانت کو پوری کر دے جب وہ ضمانت پوری ہو جائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو یومسک کیا کرے وہ رک جائے اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی وہ مانگتا رہے کچھ ہاں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں ہاں کہ کسی کی گارنٹی لے لی ضمانت لے لی اور پھر کیا کہتے ہیں لوگوں سے اب وہ چندہ وصول کر رہے ہیں گھر جو ہے وہ دے دیے ہیں ادا کر دیئے ہیں لیکن اب اپنا اپنے لیے ایک راستہ کھل گیا ہے تو ہاں لوگوں میں جو ہے مانگ رہے ہیں اسی طرح سے دوسرا شخص کون ہے دوسرا وہ شخص ہے جسے کوئی آفت پریشانی اور مصیبت پہنچ گئی ہو جیسے کسی کا باغ تباہ ہو گیا ہو دکان مکان کچھ بھی اس طرح کی کوئی بھی پریشانی آفت آ گئی ہو اور اس کا مال تباہ ہو گیا ہو اس کا مال برباد ہو گیا ہو ضائع ہو گیا ہو تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے یہاں تک کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ وہ گزر بزر اچھی طرح سے کرنے لگے یہاں تک کہ ہاں ہتھا یوسیب اقیوام مینائشین زندگی گزارنے کی کوئی راہ اس کے لیے نکل آئے یعنی حالات اس کے درستے ہو جائے اس وقت تک وہ مانگ سکتا ہے ورا جلو فاقہ کوئی ایسا آدمی جو فاقے کا فقر و فاقہ کا شکار ہو گیا ہو اور تین آدمی اس کے بارے میں گواہی دیں تین آدمی اس کے بارے میں گواہی دیں کہ فلا آدمی فاقے سے ہے لوگ ہاں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مانگے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تین طرح کے لوگوں کے لیے مانگنا جائز دے. تو جہاں پر اسلام نے صدق و خیرات کی وسیعت کی ہے اور ابھارا ہے لوگوں کی مدد کرنے پر ابھارا ہے فقیر مسکین کو دینے پر ابھارا ہے زکوٰۃ میں ان کے لیے مصارف رکھا ہے اسی طرح سے ان لوگوں کا صدق و خیرات پر بے شمار آیات اور احادیت ہیں وہیں پر اسلام نے سوال کو مانگنے کو پسند نہیں کیا ہے ہاتھ پھیلانے کو کسی کے سامنے مانگنے کو پسند نہیں فرمایا ہے اور دیکھیے اب آپ سوچ لیں ذرا سا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کوئی فکر کا شکار ہو تو وہ مانگ سکتا ہے اور وہ بھی تین آدمی گواہی دے آج لوگ جو ہے کتنا بیٹھ کر کے مانگتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے مانگتے رہتے ہیں ہاں تو اور پھر واقعات بھی ایسے ایسے ہاں آج کل بھی سوشل میڈیا پر آتے رہتے ہیں کہ فلا فقیر ہے ہوں ابھی جلدی ہی کا واقعہ ہے یہ ابھی پیسوں کا جو معاملہ چل رہا ہے ہندوستان میں کہ فلاں کسی فقیر نے جب یہ اعلان سنا کہ پانچ سو اور ہزار کے نوٹ جو ہے وہ بند کر دیے گئے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جب اس کے سامان اور اس کی کٹیا میں جو ہے اس کے گدڑی ادڑڑی میں چیک کیا گیا تو پتہ نہیں کتنے لاکھ اس کے پاس پیسے تھے تو بتائیے یہ مانگ مانگ کر کے مانگنا کس کس صورت میں حلال قرار دیا گیا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت پوری کر لے اور یہاں جو ہے مانگنے کا کسی کو جو ہے وہ چسکا لگ جاتا ہے مانگنے کی ایک طبیعت اور فطرت ہو جاتی ہے کہ مانگ مانگ کر کے ہی کھا رہے ہیں हा? اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اپنے ہاں ذات برادری بھی ایسی ہے آ, اس طرح کی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو ذات ہی یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم کتنے بھی مالدار ہو جائے لیکن وہ اپنا پیشہ نہیں چھوڑتے وہ جو ہے, جو ہے لے ہے کا کاسا ایک گدا جو ہے گدائی کا کاسا لے کر کے جا کر کے مانگتے ضرور ہیں دو چار گھر سے کھانے اور دو چار لوگوں سے مانگ کر کے تبھی ان کو جو ہے تسلی اور ان کو سکون ہوتا ہے تو یہ اسلام نے اجازت نہیں دی ہے حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ حکیم اے حکیم اگر تم یہ کر سکو کہ تم کسی سے سوال نہ کرو کسی سے کچھ نہ لو سوال کے طور پر تو تم ایسا کرو حکیم الحضان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اتنا عمل کیا اتنا عمل کیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا اور کافی مال غنیمت آیا تو مال غنیمت میں بھی یا بیت المال سے بھی ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دینا چاہا تو انہوں نے قبول نہیں کیا تو یہ اس حد تک صاحب اکرام غیور تھے تو اس لیے جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جب ضرورت ہو تو آدمی مانگ لے بلا ضرورت نہیں مانگنا چاہیے اور جو اہل خیر حضرات ہیں ان کو آ غریبوں محتاجوں مسکینوں بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے اب یہ نہیں کہ انتظار ہم لوگ کریں کہ ہاں وہ مانگے تبھی ان کی ضرورت کو پوری کریں اور دیں ان کو بلکہ ہمیں چاہیے کہ بھائی فقیر فقیر کے علاوہ فقیر کے علاوہ مسکین بھی ہے فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری اچھی طرح سے نہیں ہو رہی ہے اور زمانے زمانے کے لحاظ سے فقیر ہیں زمانے زمانے کے لحاظ سے فقیروں اور مسکینوں کا جو ہے وہ خیال کیا جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کو ضرور غور سے سنیے گا کہ زمانے کے حساب سے اب پچھلے زمانے میں جو فقیر تھے یا مسکین تھے یا جو دیہاتی دیہات دیہاتی علاقے کے فقیر مسکین ہیں ان کی ضروریات کچھ ہیں اور جو شہر میں لوگ رہنے والے ہیں ان کی ضروریات کچھ اور ہیں ان کی ضروریات کچھ اور ہیں, کچھ اور ہیں ہاں فقیر مسکین اب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی ہے ایسا مسکین آدمی ہے جس کے پاس گھر ہے گھر تو ہے اب آج کے دور میں موبائل کی ضرورت ہے کہ نہیں ہاں موبائل کی ضرورت ہے آج کے دور میں جو ہے کی ضرورت ہے آج کے دور میں جو ہے گاڑی کی ضرورت ہے یہ سب ساری ضروریاتیں زندگی بنی ہوئی ہیں اب اسی طرح سے بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو اسکول میں مدرسے میں پڑھانے کی یہ سب ساری ضروریات جڑی ہوئی ہیں تو آدمی یہ نہ سوچے کہ ہاں بھائی یہ آدمی تو ہاں اس کے پاس گاڑی ہے یا اسی طرح سے اس کے بچے جو ہے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں اور جو ہے اس کے پاس فون ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے تو اس کو نہ دے آدمی ہاں نہیں ایسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو ان سے کم تر ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جو ہے وہ ایک توسط انداز کی زندگی تو گزار سکے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سب لوگ جی آگے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے باب بابل اور بڑا اہم اور اچھا باب ہے ایک دو حدیث اس میں کی پڑھ لیتے ہیں بن عوف ان المزنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جائز المسلمین اللہ سلحن ہر رم حلال اللہ شرطن ہر رم حلال حدیث صحیح ہے حضرت امر بن عوف المزن رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلح کرا دینا جائز ہے مسلمانوں کے درمیان ہاں کا مطلب جانتے ہیں سب لوگ کہ دو آدمیوں کے درمیان پڑوسی پڑوسی کے درمیان میاں بیوی کے درمیان بھائی بھائی کے درمیان جو بھی جس کے دو دو اشخاص کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہو نا اتفاقی ہو اور جو ہے اس طرح کی صورتحال حال جب پیش آ جائے تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں صلح صفائی کرا دینی چاہیے آپس میں میل جول کرا دینا چاہیے اور اس حدیث کو کتاب البجو میں بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ زیادہ تر لڑائیاں کس میں ہوتی ہیں خرید و فروخت اور مال کے تعلق سے ہوتی ہے لین دین میں ہوتی ہے زیادہ تر لڑائی کی جڑ جو ہے اسی میں مال ہی کے تعلق سے ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پر ذکر کیا تو سلح کرانا جو ہے مسلمانوں کے درمیان یہ جائز ہے بلکہ بعض حالات میں واجب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِن من فأصلحوا اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر لڑ پڑیں تو پھر ان دونوں کے درمیان کیا کرو سلح کراؤ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہاں تک حکم ہے فعم بغت اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر ظلم کرے ظلم زیادتی کرے اور سرکشی کرے تو پھر تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ فقاتل التی تبغی جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ فقات التی تبغی حتہ اللہ تو باس حالات میں صلح کیا ہو جاتا ہے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے صلح کرانا اور آپس میں میل جول کرانا یہاں پر ایک لفظ ہے بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز جائز ہے یہ تو عام طور سے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اور یہ بات ہو رہی ہے خصوصیت کے ساتھ ورنہ اگر کیا کہتے ہیں غیر مسلم بھی آپس میں لڑ رہے ہیں یہود نسارا آپس میں لڑ رہے ہیں یا مسلمان اور کافروں کے درمیان کا معاملہ ہے یا مسلمان نسارا کے درمیان کا معاملہ ہے تو صلح ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح کیا کہ کی نہیں مدینے میں پہنچ کر کے جو ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے مسالات ہوئی آپس میں یہودیوں کے کئی مسائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صلاح کرائی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح ادیویہ کے عدیویہ کے موقع پر دو آپ عمرہ کرنے آئے تھے کافروں کے ساتھ صلاح ہوئی تو یہ ایک اچھی چیز ہے بہتر چیز ہے اس سے کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں بہت خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے اور اس سے آدمی بچ جاتا ہے مگر ایسی صلح جائز نہیں ہے جو کسی حرام کو حلال کر دے یا کسی حلال کو حرام کر دے ایسی صلح جائز نہیں ہے مال کا کسی دو آدمیوں کے درمیان ہے हुँ. سودی لین دین والا معاملہ ہے हाँ. سود پر کسی نے مال لیا تھا اب جو ہے دین لینے والا جو ہے قرض لینے والا اب سود نہیں دے رہا ہے تو اب سود لینے والا کیا کر رہا ہے لڑ رہا ہے اس سے کہ تم کیوں نہیں دو گے تم نے تو کہا تھا دینے کے لیے تو اب اگر ایسی سلاح کرائیں گے کوئی سلاح کرائے کہ چلو ٹھیک ہے جو ہے آدھا آدھا دے دو تم آدھا ایک ہزار بنتے تو پانچ سو دے تو پانچ سو تم پانچ سو تم تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے ناجائز ہے اس طرح کا کہ یا کسی کے حق کے بارے میں ہے کہ کوئی کسی کا حق جو ہے مال لیا کسی کا کسی سے مال خریدا اور وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے نہ مال واپس کر رہا ہے نہ پیسہ کر رہا اب لڑائی جھگڑا ہو گیا ہاں تو اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہا جائے کہ ہاں بھائی آدھا تم برداشت کر لو آدھا تم دے دو بھائی اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا جس نے مال بیچا ہے اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا تو اس لیے حلال کو حرام حرام کو حلال کرنے کے لیے سلح نہیں کرائی جائے گی بلکہ ہاں جائز طور پر جو سلح جائز ہے اسلام میں وہ سلح کرا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے اجازت ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح پر ابھارا بھی ہے ہاں سلح پر ابھارا بھی ہے تین حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو جائز قرار دیا ہے تین اشخاص کے لیے جھوٹ جو کہ حرام ہے اور جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت شمار کی گئی ہے لیکن تین حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے ایک ان میں سے صلاح کا بھی ہے جو شخص دو آدمیوں کے درمیان جو ہے صلاح کرانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ جھوٹ کا استعمال کر سکتا ہے دو آدمیوں کے درمیان دو دوستوں کے درمیان یا میاں بیوی بی کے درمیان تو ہاں کوئی شخص جو ثالث بن کر کے کہیں بیوی بی بی سے شوہر کی خوبی شوہر کے بارے میں بتایا کہ ہاں بھائی دیکھو تمہارا شوہر اچھا ہے اور جو ہے تمہارے بارے میں یہ یہ باتیں کہہ رہا تھا اور جو ہے پھر اسی طرح سے شوہر کے پاس جائے اور یہ کہے کہ ہاں تمہاری بیوی اسی طرح سے اس کے دل میں بھی احساس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے تو بات بنا کر کے آپس میں جو ہے, جو ہے جھوٹ بول جھوٹ کا استعمال کر سکتا ہے سلاح کرنے کے لیے جی اور دوسرا دوسرے کس موقع پر جھوٹ بول سکتے ہیں یاد ہے کسی کو جی جان بچانے کے لیے تو وہ ایک وہ مجبوری کی حالت ایک الگ ہے جی. میاں بیوی کے درمیان عابد صاحب بڑی دور سے بولے ہیں ہاں میاں ہاں شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے اس کو خوش کرنے کی اس کو خوش کرنے کے لیے شوہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے بعض حالات میں ہوں? اور خاص کر کے اگر دو شادی ہو کسی کی تو جی عادت بھی شریعت کے اندر ہر چیز کا ضابطہ ہے ہر چیز کا ایک حد ہے نہیں نہیں اجازت نہیں نہیں شریعت ہر چیز کا ایک ضابطہ اور حد ہے ہاں ہر چیز کی ہاں اب یہ ہے کہ آدمی اب شوہر بیوی سے جھوٹ بولے اب ہمیشہ جھوٹ بولے گا تو کیا ہے بیوی بھی سمجھ جائے گی کہ ہاں یہ جھوٹے وعدے ہی کر رہا ہے تو اس لیے اس کا دوسرا ایک اثر پڑے گا اور تیسرے اس موقع پر کہ ہاں جنگ کے موقع پر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے یعنی جنگی جو اپنے تدابیر کو اور جنگی چالوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے کہ اگر کسی کو ہاں की کی طرف جائے یا مغرب کی طرف جانا ہے حملہ کے لیے تو وہ مشق کے بارے میں کہے کہ ہم کوئی ادھر جانا ہے تو تاکہ دشمن پتا نہ لگا سکے کہ ہاں بھائی ارادہ کدھر کا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں چھپائی جا سکتی ہیں بہت ساری چیزیں عام لوگوں سے اور دشمن سے جی تو دیکھیے جھوٹ اس حالت میں سلح کرنے کے لیے آپس میں جو ہے کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے اور اس سلسلے میں اور ساری حدیثیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے تو صلی اللہ عالیہ نبین محمد والا علیہ, محمد علیہ محمد. اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھیں